السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أنا بذر, أنا بذر جند بالجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقل حفماک و اطب عیسی عطلحسنتمحہ و خالق الناس بخلق حسن وا الامام اطرم في سننی معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات و سامعات آپ کے سامنے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری وصیت پڑھی گئی ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے دو صحابہ ہیں ایک کا نام ذر جندوب بن جنادہ اور دوسرے کا نام ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ہے بعض طرق سے یہ صرف جندوب بن جنادہ یا ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتی ہے اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے سرن کی اس میں دونوں صحابہ کا نام آیا ہوا ہے جہاں تک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰوں کا تعلق ہے تو ان کا نام تھا جندم بن جنادہ اور یہ پانچویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا یعنی سابقین اولین میں سے ہیں انہیں ابو بکر عمر اور عثمان عضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ملا بڑے ہی عابد زاہد متقی اللہ سے ڈرنے والے شخص تھے اور آپ کا زہد و ورا توازو اور خاکثاری ضرب المسل تھی فتح بیت المقدس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوئے اور سم سجری میں آپ کی وفات ہوئی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی دوسرے جو صحابی ہیں وہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عہوں ان کا تذکرہ بار بار آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کنیت ان کے ابو عبدالرحمان تھی مشہور صحابہ میں سے ہیں اور امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے ہیں بڑے بڑے صحابہ آپ سے علم اور فتویٰ پوچھتے تھے آپ انصاری صحابہ ہیں صحابی ہیں قبیل حضرت سے آپ کا تعلق تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر سترہ یا اٹھارہ سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب بدر اور اس کے بعد کی تمام غزوات میں جنگوں میں انہوں نے شرکت فرمائی آپ نے انہیں یمن کا دائی اور گورنر مبلک بنا کر کے بھیجا سن سترہ حجری میں تعاون امواسمن کی وفات ہوئی اور اس وقت ان کی عمر تینتیس پینتیس سال کے آس پاس تھی تو یہ دو صحابہ جن سے روایت مروی ہے ان کا مختصر تعارف اور تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی دو باتوں کا تعلق تو اللہ تعالی کے حقوق سے ہے اور ایک بات کا تعلق حقوق بات سے ہے پہلی بات جمعۂ نبی نے فرمائی ات اللہ ہے سما کنت تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی یہی دین ہے اور جس کے اندر تقوی آ گیا اسے نجات مل گئی تقوی کیا ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ تعالی کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے کس طریقے سے دین پر عمل کر کے دو دین اللہ نے بھیجا ہے وہی آڑ ہے عذاب اور جہنم سے بچنے کا اس دین پر انسان عمل پیرا ہو جائے وہ اپنے آپ کو اس نے جہنم سے بچا لیا تقوا والوں ہی کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے تقوا والے ہی جنت کے وارث ہوں گے اللہ برامن کی وصیت ہے سب کے لیے اور بی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے مسنہ پڑھتے تھے ان تینوں آیتوں کی شروعات میں تقوی ہی کا ذکر ہے یا یوحن آسو ربکم یا لزین امن تقلّ اس طریقے سے تمام آیتوں میں جو پڑھتے تھے آپ تقویٰ ہی کا ذکر موجود ہے تو تقویٰ بڑی عظیم نصیحت اور وسیعت ہے اور تقویٰ یہ دین پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی تقویٰ ہے لہذا تقوی کے اندر سب سے پہلے توحید آتی ہے جیسا کہ دین کے اندر بھی سب سے پہلے توحید آتی ہے لہذا توحید اپنائے بغیر اور شرک سے اجتناب کیے بغیر آدمی متقی نہیں ہو سکتا تقوا نامی ہے توحید اپنانا شرک سے بچنا اور دین پر عمل پیرا ہونا اسی کا نام تقوہ تو سب سے پہلی وصیت ہمارے بھی نے فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو خلوت میں رہو جلوت میں رہو لوگوں کے ساتھ رہو اکیلے رہو تنہائی میں رہو جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تکوا اختیار یہ شعور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو رہا ہے ہونا چاہیے کہ اللہ العالمین ہمیں دیکھ رہا اللہ کی ذات تو عرش پر ہے لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انسان صحیح معنوں میں اللہ کے بات بھی کرے گا اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا جب گناہ کرنے جائے گا تو یہ شور ہوگا اسے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اگرچہ تنہائی میں ہے اگرچہ خلوت میں اور اگر جب وہ عبادت کرے گا تو یہ اس کے اندر یہ شور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری عبادت کو ہماری حرکات و سکنات کو تمام چیزوں کو تو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق تق... اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو تقوا برائی سے بچنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اور عبادت کے اندر خلوص اخلاص خوشو اور خزو پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ تخوہ ہے جس کے اندر تقوہ آ گیا اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا جہنم سے بچا لیا اور اس کی باتوں کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا ہوا خوش و پیدا ہوا جس کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا تو سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کو فرمائی دوسری وصیت جو تھی وہ اطبی عیسائی تلحسنا برائی کی بات نیکی کر لو یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی کوئی بھی برائی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اس کے بعد نیکی کر لے انسان اس کو مٹا دے گی اس برائی کو اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے اس امت پر کہ اس نے ایسے اعمال بنا کر کے رکھے ہیں جو اعمال انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں انسان وضو کرتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے انسان عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے تو یہ سارے ایسے عبادات ہیں جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ ابامین اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ اللہ ابامین کا فضل و کرم ہے تو انسان سے اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو انسان نیکی کر لے حسنا نیکی کا نام ہے نیکی توبہ بھی ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے یا بڑی نیکیوں میں سے ہے توبہ توبہ کے ذریعے سے انسان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس لیے انسان اگر توبہ کر لیتا ہے برائی کے بعد تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور توبہ یہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ انسان کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ لے یا کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں نہیں توبہ کی بہت ساری شرطیں ہیں ان میں سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے نمبر دو اسے اس پر ندامت ہو نمبر 3 یہ عزم کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا دوبارہ یہ سب شرطیں ہیں توبہ کی کہ انسان فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور اس, اسے ندامت ہو اسے افسوس ہو اور اس گناہ کو نہیں کرے گا یہ عزم اس کا ہونا چاہیے تو یہ توبہ کی شرطیں اس کا وقت بھی ہے گرگرا سے پہلے جانکنی سے پہلے اور اس طریقے سے اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو دنیا ہی کے اندر تلافی کروا لے معاف کروا لے یہ بھی کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا تو حقوق العباد بہت اہم ہے اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ اور ان گناہوں کے علاوہ جن گناہوں سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ان گناہوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے یعنی انسان نے اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ گناہ جن جس گناہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا اگر وہ ایسا گناہ ہے کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لیکن جن گناہوں سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا اگر اس نے توبہ کر لیا تو الحمدللہ للہ معافی ہو گئی سچی اور خالص توبہ توحبت نسوح اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے آخرت میں چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا توحید خالص اس کے پاس ہے تو اگر جہنم کے اندر جائے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نکالے گا لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر معاف نہیں کرے گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہے اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئیں اور اس کے پاس اتنی نیکیاں بس گئیں جن کے ذریعے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے تو حقدار ہو جائے گا لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور ظلم ختم نہیں ہوا تو جس پر ظلم کیا گیا ہے جن کے حقوق کھائے گئے ان کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالی نے جو کچھ اس کے لیے لکھا ہوگا اس جہنم کے اندر سزا اور عذاب اتنی سزا اور عذاب پانے کے بعد چونکہ اس کے پاس توحید خالی سے شرک نہیں کیا پھر وہ جنت کے اندر آئے گا لیکن حقوق العباد اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے خود معاف نہیں کر دے تو حقوق العباد میرے بھائیوں بہت اہم ہے تو بھی فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو یہ نیکی کیا ہے گناہ کو مٹا دے گی وہ اعمال جن کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کو مٹاتا ہے بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا عزستبائل جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تب یہ نماز اور روزہ یا حج یا وضو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں تو بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے البتہ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نماز روزے سے بھی معاف کر دیتا ہے جی ہاں تو مانوین فرمائے کی برائی کے بعد نیکی کر لو یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی اگر یہاں نیکی شمرات توبہ لیا جائے تو ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا چاہے اس نے چھوٹا گناہ کیا تھا یا بڑا گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا لیکن اگر یہاں ہسنا سمراط توبہ نہ لیا جائے عام نیکی لی جائے جیسے نماز پڑھنا نیکی ہے صدقات و خیرات کرنا نیکی ہے روزہ رکھنا نیکی ہے تو ظاہر بات ہے یہ نیکیاں بڑے گناہوں کو نہیں مٹائیں گی بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ ضروری ہے تو دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ برائی کی بات نیکی کر لو نیکی تمہارے برائی نیکی تمہارے برائی کو ختم کر دے گی تیسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھی وہ بڑی اہم وصیت ہے اور وصیت یہ ہے حسن اخلاق کی وہ خالقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کو عام کرنے کے لیے شرک سے ڈرانے کے لیے مبوس کیے گئے تھے وہیں آپ کی بے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ حسن اخلاق لوگوں کے اندر عام کریں اس کی تکمیل کریں اللہ کے کی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بولوتم میما مکاریم الخلاق مکاری میں اخلاق کی تکمیل کے لیے میری بھی بیشت میری بیشت ہوئی ہے یعنی میری بے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں مکاری میں اخلاق کی تکمیل کروں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کے اندر مکاری میں اخلاق اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے آج ہمارے وہ بھائی جو توحید و سنت والے ہیں وہ اخلاق یا جو بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ صرف توحید و سنت والے بہت سارے مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں کہ ان کے اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے اخلاق کو وہ بہت معمولی سمجھتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنا زیادتی کرنا لوگوں کے حقوق کھانا ہڑپ کر جانا مال کو یا اس طریقے سے جائیداد کو پر ناجائز قبضہ کر لینا نہ قتل کرنا اور اس طریقے سے عزتوں پر سے کھلوال کرنا یا تہمت لگانا یہ جو سب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہے رب العامن سے کہ بندوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں معاف کر دیں گے تو ہم نبی فرما و خالقنہ صبح خلقین حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں اچھا اخلاق ہے کیا اچھا اخلاق ہر نیکی کا نام ہے الب البی البر الحسن الخلو نیکی کیا اچھا اخلاق ہے لوگوں کے کام آنا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا غصہ نہ کرنا خندہ پیشانی سے ملنا لوگوں کو معاف کر دینا انتقام نہ لینا لوگوں کی پریشانیوں پر صبر کرنا احسان کرنا فیاضی کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا درگزر کر دینا لوگوں کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر شامل ہیں بلکہ حسن اخلاق میں ایمان بھی شامل ہے کیونکہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ اخلاق مند ہوگا اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے سب سے بہتر مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑ دیا یعنی ایمان یہ بھی اخلاق ہے یہ اللہ ہر برامین کے ساتھ بہتر اخلاق ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بہتر خلوق سے پیش آئے اللہ کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کی توحید کو اپنانا اور اس طریقے سے اللہ پر یقین کرنا اللہ پر توقل کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنا اللہ ہی سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دور رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اخلاق ہے اس لیے اخلاق بہت بڑی نے کی اور ہمارے نبی نے کیا فرما حدیثوں کے اندر یعنی اخلاق کی تعریف میں یا اخلاق کی فضیلت میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی اس اخلاق ہوگی یہاں اس اخلاق میں ایمان بھی داخل ہے آپ یہ نہ سمجھے اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے شرک والا ہے یا کفر والا ہے اور اس کا لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے اچھا معاملہ ہے تو اسے نجات مل جائے گی یہ معنی نہیں ہے حسن اخلاق کی اہمیت اس وقت ہوگی جب انسان کے پاس ایمان ہوگا جب انسان کے پاس توحید تو ہوگی شرک سے اجتناب ہوگا اس کے ہاں تب حسن اخلاق کی اہمیت ہوگی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نبی نے یہاں جو فرمایا ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان جو کچھ بھی ہو بے ایمان ہے اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے یا توحید اس کے پاس نہیں ہے یا وہ جو ہے شرک کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے خندہ پیشانی سے ملتا ہے لوگوں کی ضرورتوں پہ کام آتا ہے تو یہ سب سے زیادہ وزن عمل ہوگا ایسا نہیں ہے یہاں اس نے اخلاق سے مراد ایمان بھی ہے کیونکہ ایمان کے بغیر اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو اس نے اخلاق دنیاوی جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان اخلاق اور اعمال کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان توحید خالص پر ہوگا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا اللہ پر ایمان اور تبکل کرنے والا ہوگا اسی کے لیے فائدہ ہے ورنہ دنیا کے اندر اس کو فائدہ ہو جائے گا اس کے لیے ایک نامی ہوگی جی. اس کو عزت اور شہرت مل جائے گی جی. دنیا والے اس کی تعریف کریں گے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ تعالی کے ساتھ شر کرنے والا ہے کفر کرنے والا تو ان اخلاق کا جو دنیا کے ساتھ انسان پیش آتا ہے یا دنیا والوں کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ سب سے بہتر وزنی چیز جو ہوگی آخری ترازو میں اس نے اخلاق ہوگا تو اس نے اخلاق سے مراد یہاں پر ایمان بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہے اگر آپ ایمان کو نکاح کہوں کہ سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہی ہے سب سے قیمتی عبادت تو توحید ہے سب سے بہتر خیر اور بھلائی تو توحید ہے اس کے بغیر اس کے بعد ہی تمام اعمال کی اور اہمیت ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد توحید خالص کو اپنانے کے بعد ہی دیگر اعمال کی حیثیت ہے اور فضیلت ہے ورنہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ بنیاد ہے اللہ پر ایمان توحید خالص اور شرک اجتناب یہ بنیاد ہے تو حسن اخلاق کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق جانوروں کے ساتھ حسن اخلاق اور اپنوں کے ساتھ حسن اخلاق دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق سب کے ساتھ وہ ناس لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیشہ ہو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیشہ لوگوں میں چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں جو بھی ہوں سب کے ساتھ حسن اخلاق سے انسان کو پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ سلمے ہیں کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے کے عجل کو پا لیتا ہے یعنی ایک انسان جو قیام اللیل کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا بت خلک ہے وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو ستاتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس وہ آدمی جو اگرچہ قیام العل نہیں پڑھتا اگرچہ نفری نماز نہیں پڑھتا نفری روزے نہیں رکھتا یہاں پر نفری عبادات مراد ہے ورنہ فرد عبادات تو سب کو کرنا ہے فرض نماز سب کو پڑھنا ہے فرد روزے سب کو رکھنا ہے یہاں پر مراد ہوا ہے کہ جو نفری روزے نفری نمازیں تحجد قیام العل یا اس طریقے سے اور دیگر جو نمازیں ہیں وہ براد ہے ایک بندہ جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے سب کا حق ادا کرتا کسی پر جرم نہیں کرتا کسی گالی نہیں دیتا سب کے حقوق ادا کرتا ہے وہ لیکن اس کے ہاں تعجد نہیں ہے یا اس کے ہاں نفری نم... روزے نہیں ہیں نفری نمازیں اس کے پاس نہیں ہیں نفلی عبادات اس کے پاس نہیں ہیں یا کم ہیں تو یہ انسان اس انسان کے درجے کو پا لیتا ہے جو انسان نفری نمازیں تو پڑھتا ہے نفلی عبادات تو کرتا ہے لیکن مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتا لوگوں گالیاں دیتا ہے لوگوں کو پر ظلم کرتا ہے لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے اس ایسے آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے کیونکہ بندوں کے حقوق ہیں یہ اور نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس لیے بندوں کے حقوق کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس نے کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو میں نے بھی فرمایا تخوا اور حسن اخلاق اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس گناہ کے وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کے کی جیسے. یعنی زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال اور یہ جہنم میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اور آپ دیکھیں کہ انسان اکثر گناہ زبان ہی سے کرتا ہے مانوی کہتی اکثر و خطایا بنی آدم فرسان انسانوں کی اکثر گناہ زبان ہی سے ہوتے انسان زبان سے شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے گالی دیتا ہے غیبت کرتا ہے زبان سے سب کرتا ہے اللہ کے انکار نبی کا انکار حدیث کا انکار قرآن کا انکار جنت و جہنم کا انکار کفر و شرک زبان سے انسان کرتا ہے اس طریقے سے غیبت جھوٹی قسم جھوٹی گواہی اور اس طریقے سے یعنی چغل خوری یہ ساری چیزیں انسان زبان سے کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر گناہ انسان زبان ہی سے کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ زبان اور سرمگاہ کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جنت میں کس وجہ سے جائیں گے تقوی اور حسن خلق کی وجہ سے تقوی جس کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ سب سے پہلے آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی تو تقوی اور حسن اخلاق اور حسن اخلاق اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب تقوی ہوگا ایمان ہوگا اگر حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس حسن اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی لہذا حسن اخلاق سب کے ساتھ اپنوں کے ساتھ بھی پرائے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تب جا کر کہ حسن اخلاق کی اہمیت بنتی ہے لیکن اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کا حق تو ادا کرتا ہے لیکن بندوں کی نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں وہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے اور اس طریقے سے بندوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے قیامت کے دن اس کی باز پورس ہوگی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر اس کی نیکیاں کا برابر شرابر ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر نیکیاں برابر شرابر نہیں ہوئی تو لوگوں کے گناوں کو اس کے آدمی پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اللہ تعالیٰ کا حق تو سب سے بڑا ہے اس کے بعد نبی کا حق آتا ہے بندوں کے حقوق آتے ہیں لہذا بندوں کا حق بھی ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے نماز روزہ توحید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے سنت سب کچھ ہے تو اس توحید و سنت ہے آپ کے پاس الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن حقوق العباد بھی شریعت کے اندر بہت زیادہ اہم ہے میں. اس پر بھی ہم سب کو لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے حسن اخلاق ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا حسن اخلاق آپ اندر یا ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں اللہ کے سر کے نقش قدم کی پیروی کر کے اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا قرآن پر عمل کرنا حدیثوں کو پڑھنا حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنا اس سے انسان کے اندر حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور آپ کے اخلاق کو اپنانا اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوں گے جو سے اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن جی اگر ہمیں اللہ کے سر کی محیط اور رفاقت چاہیے تو اس نے اخلاق اپنانا ضروری ہے اس طریقے جو نیک لوگ گزرے ہیں اور اخلاق مند لوگ گزرے ہیں ان کی سیرتوں کو پڑھنا یا جو زندہ ان کے ساتھ رہنا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اس سے جو انسان کے اخلاق کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے اس نے اخلاق پیدا ہوتا ہے اچھے لوگ ہیں دیندار متقی اخلاق مند لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں یا ایسے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی سیرتوں کو پڑھنا صحابہ ہیں تعابین طب تعبین امبیا کرام ان کی سیرتوں کو پڑھنا ان کے اخلاق کو اپنانا تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنانے جا رہا ہے اللہ کے سدیس المر الرادین خلیل ہی فلید آدمی اپنے دین اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے تو ایسا نہیں کہ آپ جس کو چاہے اپنا دوست بنا اچھے لوگوں کو دوست بنائیں مانوی قدیث ہے تم اچھے لوگوں کو ساتھ رہو اور تمہارے ساتھ متقی ہی کھانا کھائے اللہ مومن ولا یا اک الما کا اللہ تقی مومن کو اپنا دوست بناؤ اور متقی تمہارے ساتھ کھانے کھائے یعنی تمہارے دسترخوان پر جو لوگ ہوں تمہارے ملنے جلنے والے جو لوگ ہوں وہ سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہوں لہذا متقی پرہذگار لوگوں کو دوست بنانے سے ہمارے اخلاق کے اندر نکھار پیدا ہوگا ہمارے اخلاق کے اندر بلندی آئے گی اور ہم حسن اخلاق والے ہوں گے تو یہ حسن اخلاق پیدا کرنے کے کچھ اسباب ہیں کچھ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بلامین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہربلامین ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا کرے توحید خالص پر رکھے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دامین. وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وصل اللہ علیہ ربینہ محمد وعلى علیہ و صاحب والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ